الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل من السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اگر اسلام کو سادہ ترین موسٹ سمپل طریقے سے ڈیفائن کیا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے اسلام کا مطلب ہے جس چیز کا اللہ نے حکم دیا وہ کرنا اور جس چیز سے اللہ نے بچنے کا حکم دیا اس سے بچنا جس چیز کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا اسے اس کرنا یعنی جس چیز کو ہم پہ فرض کیا واجب کیا اس کو ادا کرنا اور جس چیز سے بچنے کا حکم دیا جس کو حرام قرار دیا اس سے دور رہنا یہ ہے اسلام کا سادہ ترین مطلب لفظ اسلام کا لغوی اور لنگویسٹنگ میننگ یہ ہے سبمیشن اپنے آپ کو سپرد کر دینا اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دینا تو اسلام کا سادہ سا مفہوم یہ ہے کہ جس چیز کا اللہ نے حکم دیا وہ کریں جس چیز سے اللہ نے بچنے کا اور رکنے کا حکم دیا ہے اس سے رکیں لیکن ہم اکثر اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں یہ کہنے میں تو آسان ہے اور ہم سب اس چیز میں مانتے ہیں ہم سب کا یقین ہے اللہ پہ ایمان ہے ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اللہ نے جس چیز کا حکم دیا ہے اللہ نے جس چیز سے روکنے کو کہا ہے اس سب میں ہمارا فائدہ ہے اللہ کی نافرمانی کر کے صرف بربادی حاصل ہو سکتی ہے تباہی حاصل ہو سکتی ہے اس میں کوئی فائدہ سادہ سی بات ہے نا سمپل سی بات ہے اور ہم سب اس چیز میں مانتے ہیں لیکن جب عمل کا مرحلہ آتا ہے جب عمل کرنے کی بات آتی ہے تو پھر ہم میں سے اکثر کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ اتنا سمپل نہیں ہے علامہ اقبال نے اس کی بہترین ترجمانی کی آپ نے کہا کہ براہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید والی نظر وہ بڑی مشکل سے پیدا ہوتی ہے توحید تو اپنے کانسیپٹ میں ایک سمپل سی چیز ہے کہ اللہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں لیکن جب عمل کی بات آتی ہے جب دل کی بات آتی ہے تو کہا براہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے یہ توحید والی نگاہ بڑی مشکل سے پیدا ہوتی ہے ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں ہوس لالچ تما دنیا کی محبت اللہ کے سوا دوسروں کی محبت یہ چھپ چھپ کر انسان کے سنوں میں بت کھڑا کر دیتی ہے اور انسان کو ان کا علم تک نہیں ہوتا تو کیا ہمارے لیے یہ سوال اہم نہیں ہے کہ ہم اس بات پہ غور کریں آخر کیا وجہ ہے ہم کیوں اللہ کے احکامات کی تعمیل نہیں کر پاتے یا میں سوال کو دوسرے الفاظ میں اس طرح سے فریم کر سکتا ہوں کہ اگر اللہ کا حکم مانا جائے تو ہم اسے کہتے ہیں نیکی اسے قرآن نے کہا صالحات اچھے اعمال اگر اللہ کے حکم کی نافرمانی کی جائے تو ہم عام الفاظ میں اسے کہتے ہیں گناہ قرآن نے اسے کہا سیئات منقرات فواہشات اور بھی بہت سارے الفاظ ہیں اللہ کے حکم کی تعمیل نیکی ہے اللہ کے حکم کی نافرمانی گناہ ہے تو کیا ہمارے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم سمجھیں کہ ہم جاننے کے باوجود اللہ پہ یقین رکھنے کے باوجود آخرت کو ماننے کے باوجود گنا کیوں کرتے جب تک ہمیں کسی مرض کی تشخیص نہیں ہو پاتی کسی ڈیزیز کی ڈائگنوس نہیں ہو پاتی صحیح ڈائگنوس نہیں ہو پاتی اس کا علاج نہیں کیا جا سکتا تو سب سے پہلی بات جس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے وہ یہ ہے آخر کیا وجہ ہے ہم گناہ کیوں کرتے ہیں سائیکالوجی آف سن گناہ کی نفسیات کیا ہے انسان کیوں گنا کرتا ہے کیا وجہ ہے جب یہ وجہ پتا چلے گی تو ہی اس کا علاج کیا جا سکتا ہے اب جب اس بات پہ ہم غور کریں گے میرے خیال میں مناسب ہے اس سے پہلے ذرا یہ سوچیں کہ جو ہمارے مخالف ہوں گے یعنی جو اسلام پہ یقین نہیں رکھتے جو اللہ کے دل سے نہیں ہے جنہوں نے اللہ کو دل سے نہیں مانا ان کا کیا رسپانس ہوتا ہے قرآن نے ایک جگہ ان کا رسپانس یوں بیان کیا ولزین اضاف آلوفا حشن کہ لوگ جب کوئی فحش کام کرتے ہیں فحش مینز ایسا گنا جو اوپنلی کیا جائے جو گنا اوپنلی کیا جائے وہ گنا زیادہ گنا وہ بڑا گنا ہے جو گنا چھپ کر کیا جائے وہ اس کے مقابلے میں چھوٹا ہوگا ولزین یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب یہ کوئی گناہ کرتے ہیں کوئی فحش کام کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں بھائی ہم نے تو اپنے باپ دادا کو یہی کرتے ہوئے دیکھا اللہ امرنا بہا اور اللہ نے ہمیں اسی چیز کا حکم دیا ہے دیکھیں کتنی بڑی بات جب دیکھیں انسان ہمیشہ اپنے عمل کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ انسان کی نفسیات ہے سائیکالوجی ہے جب یہ گناہ کرتے ہیں کیونکہ ان کا دل ان کے دل میں کجی ہوتی ہے یہ سدھرنے کی ان کی نیت نہیں ہوتی اس لیے کیا جواب دیتے ہیں پہلا جواب ان کا یہ ہوتا ہے سائیکولوجی آف سن اس پہ پہلا پوائنٹ اب ہمارے ہاتھ کیا لگا ہے انسان یہ ہی سوچتے ہیں سب یہی کر رہے ہیں میرے باپ دادا یہی کر رہے تھے ہمارے پرانے یہی کر رہے تھے تو میں بھی یہی کر رہا ہوں یہ ہمیشہ سے شرک کے حوالے سے کفر کے حوالے سے بدت کے حوالے سے ہمیشہ یہی دلیل دی جاتی ہے بھئی پہلے والے لوگ بھی ایسا ہی تو پھر کیا وہ غلط تھے لیکن جب اس آقل, جب اگر ایک انسان کے پاس عقل ہے وہ آکل ہے اگر اس کو سمجھایا جائے بھئی اس میں کوئی لاجک نہیں ہے دے کین بی رانگ دے کین بی رائٹ اگر انہوں نے کوئی غلط کام کیا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بھی اسی کام کو کرتے رہیں تو پھر یہ شخص جس کے سدھرنے کی نیت وہ کیا کہتا ہے اللہ امرنا بہا اور اللہ نے انہیں چیزوں کا حکم دیا ہے الٹا کہتا ہے کہ خدائند تو پھر اللہ ایسے لوگوں سے کہتا ہے کہ قل اے اللہ کے رسول ان سے کہہ دیجیے اللہ, اللہ برائیوں کا اللہ فحش کاموں کا حکم نہیں دیتا اب ہمارے زمانے میں فحاشی بہت عام ہو گئی ہے ایک وقت تک اس کو ہمارے معاشرے میں کنڈم کیا جاتا تھا کہ میوزک بے پردگی اور باقی ساری چیزیں یہ غلط ہے بہرحال کسی نہ کسی درجے میں اس کو کنڈیم کیا جاتا تھا لیکن اب زمانہ ایسا آ گیا, اب اس کو لوگ جسٹیفائی کرتے ہیں بھئی یہ تو آرٹ ہے یہ تو کلچر ہے اور اس میں کیا برائی ہے سب تو یہی کرتے ہیں دل خراب ہونا چاہیے یعنی اس طرح کی باتیں کر کے انسان کیا کرتا ہے اس کو کیا کرے جسٹیفائی تو اس سے پہلے کہ ہم گناہ کی سائیکالوجی کا جائزہ لیں پہلے یہ دیکھتے ہیں اگر انسان کی سدھرنے کی نیت ہی نہیں ہے تو اس کا ریسپانس کیسا ہوتا ہے اس کی سائیکالوجی کیسی ہوتی ہے اس کی سائیکالوجی یوں ہوتی ہے کہ وہ جسٹیفائی کرتا رہے گا کبھی کہے گا اللہ ہمارے باپ دادا نے ایسا کیا کبھی کہے گا کہ اللہ تو اسی چیز کا حکم دیتے ہیں ایسے لوگوں سے اللہ کہتے ہیں قل ان سے کہہ دیجیے ان اللہ اللہ امرفاشا کہ اللہ یقیناً برائیوں کا اور فوائش کاموں کا حکم <تصفيق> نہیں دیتا کرتے ہو جس کا تمہیں علم تو یہ ایک رسپانس ہوا اور یہ ہمیشہ سے جن لوگوں کو سدھرنا نہیں تھا وہ یہی جواب دیتے تھے لیکن آج جس دور میں ہم رہ رہے ہیں میں بارہا ویسٹرن کلچر ویسٹرن سیولیشن ویسٹرن وے آف لائف کی بات کرتا ہوں انہوں نے انسانوں کو ایک نیا ہر بات دیا ہے اور ایک انسانوں کو ایک نئی فلوسفی دی, دی ہے اب انسان یہ کہتا ہے نہیں تو بس انسان ایسے ہی لوگ اس کی کوئی دلیل انسانوں کے معاشرے میں ہمیشہ سے زنا کو غلط سمجھا گیا. ہمیشہ چاہے وہ مسلمانوں کا معاشرہ تھا یا غیر مسلم ہمیشہ سمجھا گیا لیکن اب جس دور میں ہم رہ رہے ہیں ویسٹرن وے آف یہ ہے یہ غلط نہیں اس میں کیا غلط ہے بھائی اگر دو لوگ زنا اپنی مرضی سے کرتے ہیں, there is wrong in it. ہاں اگر ریپ کا معاملہ ہے تو پھر اس میں زیادتی ہو رہی ہے لیکن پھر ہم ایسے ممالک جنہوں نے مغربی طرز عمل کو اپنایا ہے چاہے وہ ویسٹ میں امریکہ ہو یورپ ہو یا پھر ہمارے یہاں جیسے کہ ہندوستان ہے پاکستان ہے جہاں بھی اس, اس مغربی تہذیب کو فروغ ملا ہے وہاں دیکھیے ریپ کی شرح کتنی زیادہ ہے سٹیٹسٹکس پڑھتے ہوں گے ہر منٹ میں نہ جانے کتنے وہاں ریپس ہوتے ہیں تو پھر اس میں بھی زبان سے تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ برائی ہے لیکن پھر جب وہاں وہاں بھی ان کا عمل دیکھا جائے تو پھر نظر آتا ہے کہ یہ عام چیز ہو گئی ہے کیوں کیونکہ یہ تہذیب ہمیں بتاتی ہے بھائی اللہ ہے ہی نہیں جب اس کے اس بات پہ ان کے ساتھ ہم ڈیبیٹ کرتے بھائی تم یہ کیسے کہہ رہے ہو تو کائنات کہاں سے آئی یہاں تک یہ تھا تھازم ایم کا مطلب اللہ نہیں ہے خدا پھر انہوں نے اس کو ذرا تبدیل کر دیا اب ہے اگنوسٹمزم مطلب اللہ ہے یا نہیں ہے میرا اسے کوئی لینا دینا ریلیونٹ تو اب آپ پھنس گئے نا اب آپ ڈیبیٹ ہی نہیں کر سکتے ڈیبیٹ آپ تب کرتے جب وہ کہتا ڈنکی کی چوٹ پہ کوئی اللہ نہیں ہے آپ کہتے ہے اب وہ کہتا ہے آئی ڈونٹ کیئر ہے یا نہیں ہے اٹ از نوٹ ریلیونٹ ٹو می بات میری واضح ہو رہی نا یہ مغربی تہذیب نے انسانوں کی ایک ایسی کھیپ کو تیار کیا ہے اس سے پہلے تاریخ نے اس آسمان نے زمین نے ایسے انسانوں کو نہیں دیکھا اب جب خدا ہی ریلیونٹ ہے اب جب کوئی آخرت ہے ہی نہیں ہے جب وہ ریلیونٹ ہے تو مجھے بتا یہ انسان کیوں نیک کام کرے گا اور کیوں برے کام سے بچے گا میں کیوں اپنی خواہشات کو ترک کروں میں کیوں اپنے آپ کو کنٹرول کروں کیوں اپنے آپ کو چوری سے رشوت سے ڈاکا زنی سے ظلم سے باز رکھوں جب تک انسانوں کے ہاں اللہ کا تصور ہوگا آخرت کا تصور ہوگا تب ہی یہ ممکن ہے ورنہ ممکن تو یہ دو سائیکالوجیز میں نے بیان کی ایک تو یہ کہ جو ہمیشہ سے تھی گنا کے حوالے سے انسان اس کو جسٹیفائی کرتا ہے انسان کہتا ہے بھائی پرانے لوگ بھی ایسے کرتے تھے یا کہے گا اللہ بھی تو ایسا ہی کہتا ہے بدعت کس چیز کو کہتے دین میں بدت بدت کا مطلب یہ ہے آپ کسی برائی کو فروغ دے رہے ہیں یہ کہہ کر کہ یہی دین ہے بدت کا مطلب یہ ہے آپ کسی برائی کا ارتکاب کر رہے ہیں برائی کو فروغ دے رہے ہیں کیا کہہ کر یہی دین ہے <تصفح> تو یہ ہمیشہ سے ایک طرز عمل رہا لیکن اس دور میں اب نیا ایک طرز عمل آیا کہ بھئی کوئی گنا ہونا کوئی چیز دو وٹ یو وانٹ یور لائف اٹس یور لائف کوئی دوسرا نہیں ہوگا کہ جو آپ کو روک سکے ٹوک سکے اب لیکن جو بہرحال اگر ہماری نیت یہ ہو کہ نہیں ہم اپنی زندگی تباہ نہیں کرنا چاہتے ہم اپنی آخرت برباد نہیں کرنا چاہتے تو ہمارا کنسرن ہونا چاہیے کہ آخر ہم کیسے چھوڑیں اس گنا کو ہم اس گنا کو کیسے چھوڑیں عام طور پر بھی ہم یہ بات جانتے ہیں کہ جب انسان گناہ کرتا ہے اس کے دو اسباب ہو سکتے ہیں گناہ پہلے ایک خیال ہوتا ہے دماغ میں ایک خیال ہوتا ہے لیکن جب یہ خیال عمل کی صورت اختیار کرتا ہے تو یہ گناہ بن جاتا ہے تو یہ خیال کہاں سے آتا ہے طور پر بھی ہم جانتے اس کے دو ذرائع ہو سکتے ہیں ایک تو ہمارا اپنا نفس دوسرا جسے ہم کہتے ہیں, شیطان یہ ہم کی بات ہم سب جانتے ہیں تو گناہ کے دو سورسز ہو سکتے ہیں ایک ہمارا اپنا نفس نمبر دو شیطان تو ان دونوں کے حوالے سے قرآن نے کیا کہا ہے ان دونوں میں انسان کی سائیکولوجی کیا ہوتی ہے اور اس پرابلم دونوں پرابلم اس کو کیسے سولو کیا جائے یہ ہم اس لیے میں نے قرآن کریم کے دو مقامات سے چند دو تین آیات میں نے سلیکٹ کی ہے جہاں اس ٹاپک کو ڈسکس کیا گیا ہے ایک ٹاپک میرے سامنے ہے سورے آل عمران آیت نمبر 133 اور اسے حسن اتفاق کہیے کونسیڈنس کہیے کل کے درس میں ہمارا جو اختتام ہوا تھا وہ کس بات پہ ہوا تھا وسارت رب دوڑو کس چیز کی طرف دوڑو اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑو اس جنت کی طرف دوڑو وہ جنت ارد کا اس جنت کی طرف دوڑو جس کا ایریا آسمان اور زمین کے برابر ہے یہاں بھی بالکل یہی الفاظ ہے اللہ اس طرح بات کرتے ہیں ہم سے کہتے ہیں مر رب کم اور دوڑو کمپیٹ کرو ایک دوسرے سے کس معاملے میں اللہ کی مغفرت حاصل کرنے میں مر رب یہاں بھی اشارہ شروع ہو گیا مغفرت کس چیز کی ہوگی گنا یعنی پہلے یہ بات اس کے لیے ریلیونٹ ہے جس کو احساس ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں اور مجھے اس میں سے نکل جانا چاہیے تو دوڑو اللہ کی مغفرت کی طرف اس کا مطلب آگے جو بات بیان ہو رہی ہے اس میں یہی بتایا جائے گا کہ اللہ کی مغفرت کیسے حاصل کرنی ہے دوڑو اللہ کی مغفرت کی طرف اپنے رب کی مغفرت کی طرف و جنت اور اس جنت کی طرف ارض جس کا ایریا ہے آسمانوں اور زمین کے برابر للمتقین جس کو تیار کیا گیا ہے نیک لوگوں کے لیے متقین کے لیے اس کا مطلب یہ ہے اگر تم ابھی بھی گنہگار گار ہو اگر تم اللہ کی طرف لپکو گے دوڑو گے تم ابھی بھی نیک بن سکتے کیسے بنو گے آگے بات آئے گی لیکن یہ نیک لوگ کون ہوتے ہیں نیک لوگ ٹارگیٹ بھی تو پتا ہونا چاہیے نا جب منزل پہ چل رہے ہیں تو ٹارگیٹ ڈیسٹینیشن پتا ہونی چاہیے نیک لوگ کون ہوتے ہیں اور کل کے درس کے ساتھ اس کو جوڑیے گا فرمایا نمبر ایک یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو خرچ کرتے ہیں جو کیا کرتے ہیں خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں بھی تنگی میں بھی ایک تو یہ کہ خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں کل بھی اس کی بات ہوئی تھی نا صدقہ اور اللہ کو قرض دینے کی بات ہوئی تھی خیر یہ خرچ کرتے ہیں. چاہے یہ خوشحال ہوں یا تنگ ہو اس کا مطلب یہ اگر تنگی بھی چل رہی ہو پھر بھی جتنا بھی ممکن ہو وہ یہ جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ ہیں کیوں اگر خود تنگی چل رہی ہے تو بتائیے اللہ کیوں ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں آپ پھر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرے کل یہ بات بیان ہوئی تھی جب ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت نکل نکل جائے اب کیا یہ ضروری ہے کہ دنیا کی محبت صرف امیروں کے دلوں میں ہو کیا غریب کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہو سکتی ہو سکتی ہے تو اس لیے اگر آپ امیر ہے یا غریب ہے دونوں صورتوں میں آپ کچھ نہ کچھ جتنا بھی ممکن ہو سکے اللہ کے راستے میں خرچ تاکہ اگر آپ کے دل میں دنیا کی محبت رچ گئی ہے بس گئی ہے آپ اس کو نکال سکے خیر نمبر دو اور یہ عجیب انسان بڑا حیران ہو جاتا ہے اللہ نے کیسی بات کر دی ادروائز ہم نے اس کو ایکسپیکٹ نہیں کیا ہوگا اللہ کہتے ہیں اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو گسے کو روکتے ہیں جو غصہ کنٹرول کر پاتے ہیں اگر معاشرے میں غصہ کنٹرول ہو جائے آپ سوچیے ہمارا معاشرہ کتنا خوبصورت بن جائے گا گھروں میں اتنے سارے جھگڑے لڑائیاں یہ سارے مسائل سارے مسائل حل ہو جائیں گے اگر ان ہمارے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے یہ صفت پیدا ہو جائے کہ ہم اپنے غصے کو کنٹرول کر لیں اس پہ تو تفصیل سے بات ہو سکتی ہے لیکن بہرحال یہ اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے وہ اور یہ دوسروں کو معاف کرتے ہیں یاد رکھیے جو دوسروں دوسرے انسانوں کو معاف نہیں کرتا اللہ اسے بھی معاف جب ہم خود کے لیے یہ چاہتے ہیں اللہ ہمیں معاف کر دے تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم بھی دوسروں کو معاف کریں واللہ یحب محسنین اللہ ایسے نیک لوگوں کو پسند کرتا ہے اب آئیے اصل بات کی طرف اب آگے اللہ نے یہ نہیں کہا یہ جو متقین ہے جو نیک لوگ ہے میرے پیارے بندے ہیں یہ وہ ہوتے ہیں جن سے کبھی گناہ ہی نہیں ہوتا ایسا نہیں کہا ایسا بلکہ اللہ نے فرمایا وینا اذا فالو فاحشن میرے نیک بندے وہ ہوتے ہیں کہ جب ان سے کوئی فاحش کام ہو جاتا ہے جب ان سے کوئی غلطی اور گنا اس کا مطلب پہلی بات یہ کہ نیک ہو کر بھی یہ ممکن ہے کہ انسان سے غلطی ہو جائے بھائی غلطیوں سے پاک صرف پیغمبر ہوتا ہے اللہ کا رسول اور نبی ہوتا ہے اس, اس کے بغیر کوئی بھی انسان ایسا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ غلطیوں سے پاک ہے غلطی اور گناہ کسی سے بھی ہو سکتی یہی تو آزمائش ہے یہی تو ہمارے انسان ہونے کا مطلب ہے تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرے مومن بندے ایسے ہوتے ہیں جن سے غلطی کبھی ہوتی ہی نہیں ایسا نہیں کہا بلکہ فرمایا وزین فالو فاہشت جب یہ لوگ کوئی گناہ کرتے ہیں جب یہ لوگ کوئی فاحش کام تو کیا کرتے ہیں اس کے بعد او ظلم و انفسم یا یہ اپنے آپ پہ ظلم کرتے ہیں فا فاحش کا مطلب ایسا گنا جسے آپ نے اوپنلی کیا اور ظلم و اپنے آپ پہ ظلم کرنے کا مطلب یہ ہے کوئی بھی گنا کیونکہ جب بھی انسان گناہ کرتا ہے وہ اپنے آپ پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے نقصان اس کا ہو رہا ہے کسی اور کا گنا سے نقصان نہیں ہوتا تو مطلب یہ کہ جب یہ کوئی فواہش کام کرتے ہیں یا اس کے بغیر بھی کوئی بھی گنا کرتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے ذکر اللہ اس کے بعد انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے اس کے بعد انہیں پہلی بات اس کا مطلب یہ ہے اس آیت پہ غور کیجئے جب یہ گناہ کرتے ہیں تو گناہ کی وجہ یہ ہوتی ہے یہ اللہ کو بھول گئے ہوتے ہیں اسی لیے تو فرمایا جب انہوں نے گناہ کیا اس کے فورن بعد کیا ہوتا ہے ذکر اللہ یہ اللہ کو یاد کرتے ہیں فاستغفروا لذنوبهم اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں یہ جو فذكر اللہ یہ جو لفظ آیا ہے یہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اس میں یہ چھپا ہوا اشارہ ہے گناہ ہونے کی اصل وجہ یہ ہے کہ انسان اللہ کو بھول جاتا ہے تو یہاں سے ہمارے سوال کا جواب مل گیا کہ جب ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں جب ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں ہمارا اصل مسئلہ اس وقت دیا ہم اللہ کو اس وقت بھول گئے ہوتے ہیں تو اگر ہم گنا سے رکنا چاہیں بچنا چاہیں اس کا سلوشن اب کیا ہے اللہ کو کیا کریں اللہ کو یاد رکھیں اللہ کو اب یاد کیسے کیا جاتا ہے اللہ کو یاد ذکر اللہ اللہ کی یاد کے تین طریقے ہیں تین ذرائع ہیں نمبر ایک اللہ کو یاد کرنے کا سب سے بڑا طریقہ اللہ کو یاد کرنے کا سب سے بڑا طریقہ وہ ہے اللہ کی کتاب کی تلاوت اس کتاب کا نام یہ از ذکر انل ذکر ہم نے اس از ذکر کو اتارا اس کا نام یہ از ذکر یاد ظاہر سی بات ہے ہم جب قرآن پڑھ رہے ہیں اس وقت ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں یا اللہ ہم سے بات کر رہا ہے تو یہی تو ہے اللہ کو یاد کرنے کا طریقہ آپ گھر سے دور ہوتے ہیں آپ کسی ہاسٹل میں ٹھہرے ہوتے ہیں آپ کو فیملی یاد آتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں آپ فون ملا لیتے ہیں اور فیملی سے بات کرتے ہیں تو اسی کو کہتے ہیں نا یاد کرنا آپ تین چار دن گھر فون نہیں کریں گے تو آپ کے گھر والے آپ سے کہیں گے بھائی آپ ہمیں یاد ہی نہیں کرتے یاد کرنے کا مطلب یہ کہ آپ اس سے بات کرتے ہیں تو اللہ کو یاد کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے ہم قرآن کو پڑھیں ظاہر سی بات ہے اس کو سمجھتے ہوئے پڑھیں ہم سمجھیں کہ اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے اسی سے اللہ یاد رہے گا اس لیے مسلمان سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ ہر دن قرآن کی تلاوت کرے ہر دن قرآن کی تلاوت کرے جس دن اس نے قرآن کی تلاوت نہیں کی سمجھئے اس دن وہ اللہ کو بھول گیا اور اس دن نہیں وہ کن کن گناہوں میں مبتلا ہو جائے گا نمبر ایک نمبر دو سب سے جامع سب سے جامع ذکر وہ ہے نماز کیوں جامع کیوں کیونکہ نماز کے اندر ایک تو انسان قرآن بھی پڑھ رہا ہوتا ہے نماز میں تو مین تو قرآن ہی ہے نا جب آپ قیام میں ہوتے ہیں اس کو قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں پھر آپ فزیکلی بھی اللہ کے سامنے جھکتے ہیں اپنا سر جھکاتے ہیں یہ امیجن کر کے کہ جیسے کہ میرا سر اللہ کے قدموں کے سامنے جھکا ہوا ہے اور اپنی آجزی کا اپنی بندگی کا اپنی بے بسی کا اپنی اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اللہ سے معافی مانگتے ہیں فزیکلی بھی یہ کر رہے ہوتے ہیں تو نماز میں دونوں چیزیں آ گئی قرآن بھی آ گیا اور ایک فزیکل فارم بھی آگئی اللہ کو یاد کرنے کی تو دن میں پانچ مرتبہ آپ جلدی سے اٹھتے ہیں نماز ادا کر دیں اور اپنا کام ریزیوم کرتے ہیں تو یہ سب سے جامع ذکر اللہ کو یاد کرنے کا طریقہ نمبر تین وہ آتے ہیں پھر چھوٹے چھوٹے اذکار ازکاروں کا مطلب رسول اللہ نے جو سکھایا سبحان اللہ پڑھو الحمد پڑھو اللہ اکبر پڑھو دوسری دعائیں سکھائی آپ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں نکل رہے ہیں گھر سے نکل رہے ہیں داخل ہو رہے ہیں ہر جگہ کی ہمارے پاس دعا ہے اس دعا کا اصل مطلب کیا ہے ہر وقت ہمیں اللہ یاد رہے تو اگر ہم ان تین چیزوں کو اپنی زندگی میں اپنا لیں تو کیا ہوگا اللہ ہمیں آلموسٹ یعنی ایسا تو نہیں کہا جا سکتا 24 فور بہرحال ہم انسان ہیں ہم سے کبھی نہ کبھی بھول چک لیکن اوور اللہ ہمیں یاد رہے گا اللہ ہمیں یاد رہے گا اور آگے بڑھنے سے پہلے یہ بات بھی ضروری ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں نا یاد کرنے کی یہ بات ہمیشہ ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے یاد کا ایک مطلب ایموشنل بھی ہے میں بارہ کہتا ہوں ایک ہوتا ہے ٹو ریمبر سم ون دوسرا ہوتا ہے ٹو مس سم ون تو یاد میں یہ بات ہے کہ ہمارے ہاں ہمارے دل میں اللہ سے ملاقات کا شوق اللہ کے دیدار کا شوق آخرت میں اللہ کو دیکھنے کا شوق یہ ضرور ہونا اسی کو تو یاد کہتے ہیں نا جب آپ گھر والوں کو یاد کرتے ہیں مطلب یو آر مسنگ دیم اینڈ یو وانٹ ٹو میٹ تو یہ تو ایک سب اسٹیٹ ہے آپ فون ملاتے ہیں پھر بات کرتے ہیں اس وقت ہم اللہ کو ہم یاد کر رہے ہیں تو ہم نماز ادا کریں گے قرآن یہ تو بہرحال مقصد یہ تو مطلب اس از ناٹ دا گول گول تو ہے ہم اللہ سے کیا کریں ملاقات کریں تو یہ بات ہمیشہ یاد رہنی چاہیے یاد ایک اموشنل افیئر ہے اٹس ناٹ این اکیڈمک اور جسٹ اے فزیکل ایکسرسائز تو بات یہ سمجھ میں آتی ہے ولزینہ اضافہ الوفا حشت او ظلم و انفسہم یہ لوگ جب کوئی گناہ کرتے ہیں یا اپنے آپ پہ ظلم کرتے ہیں ذکر اللہ یہ اس کے بعد اللہ کو چونکہ اب انہیں اللہ بھول گیا ہوتا ہے تو اللہ یاد آ جاتا ہے وہ جو کہتے ہیں نا پریونشن از بیسٹ بیسٹ کیور بہترین علاج یہ ہے کہ آپ پہلے سے پریونٹ کریں تو پہلے سے پریونٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے احتیاط کریں کہ ہم اللہ کو یاد کرتے رہیں جیسے ہی ہم اللہ کو بھول جائیں گے اور یہ ضرور ہوگا ہم انسان ہیں کبھی نہ کبھی ہم ضرور اللہ کو اسی وقت ہم کیا کریں گے mm -hmm. گناہ لیکن اب گناہ ہو گیا اب گناہ کے بعد کیا کریں گے okay. دوبارہ اللہ کو سو دس از دی سائیکالوجی انسان گناہ تب ہی کرتا جب اللہ کو بھول جاتا ہے اللہ کو یاد رکھے گا تو گناہ نہیں کرے گا لیکن بہرحال انسان ہے کمزور ہے گناہ ہو جائے گا لیکن بندے مومن وہ دوبارہ کیا کرے گا دوبارہ اللہ کو yeah. اور پھر کیا کرے گا فاستغفروا جنوبی اس کے بعد یہ اللہ سے اپنے گناہوں کی کیا مانگتے ہیں معافی مانگتے ہیں اور پھر اللہ کہتے ہیں إِلَّا اللہ بتاؤ گناہوں کو کون معاف کرتا ہے اللہ کے سوا دنیا میں کسی کے سامنے اپنے گناہ رکھیں گے تو وہ دتکارے گا وہ باہر نکال دے گا سزا دے گا اللہ ہی وہ واحد ذات ہے کہ اس کے سامنے جب ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں وہ ہمیں باہر نہیں نکالتا وہ ہمیں دکے دے کر نہیں نکالتا وہ ہمیں ذلیل و رسوا نہیں کرتا بلکہ وہ ہماری عزت کرتا ہے ہماری تقریم کرتا ہے اور ہمیں پیار کرتا ہے ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے یہ ہے اللہ کی شان رحمت یہ ہے اللہ کی شان اللہ کی رحمت اس لیے یہ فرمایا وہ میں یک پھر جنوب اللہ اور گناہوں کو کون معاف کرتا ہے اللہ کے سوا وال اللہ کہتے ہیں پھر یہ لوگ میرے یہ بندے پھر یہ اسرار نہیں کرتے مطلب اس گناہ پہ اٹکتے نہیں ہیں اس گناہ پہ جمتے نہیں ہے گناہ کیا بس چھوڑ دیا ہاں پھر سے غلطی ہوگی پھر سے انہوں نے توبہ کی پھر سے چھوڑ دیا ہزار بار غلطی ہوگی ہزار بار توبہ کی اللہ نہیں تھکتا معاف کرنے سے اللہ نہیں تھکتا لیکن یہ کہ بہرحال جب توبہ کریں توبہ کرنے کا مطلب یہ ہے اپنی جگہ یہ مسمم ارادہ کریں میں دوبارہ یہ کام نہیں توبہ کا مطلب کیا ہے نمبر ایک اپنے گنا کا اقرار یہ ریئلائز کرنا میں نے غلطی کی ہے نمبر دو اللہ کے سامنے پھر گنا کا اقرار کرنا ہاں اللہ میں نے گنا کی ہے نمبر تین پھر اللہ سے معافی مانگنا اور نمبر چار پھر اس کام کو دوبارہ نہ کرنے کا ایک عہد کرنا ایک ریزولوشن کرنا تو ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا اولا کا جزا تم رب ایسے لوگوں کا اجر اور ان کا بدلہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے انہیں معافی ہوگی وجنات اور ان کے لیے باغات ہوں گے تجری چاہتے ہل انہار ان باغات کے دامن میں نہریں بہتی ہوں گی خالدین اور یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے پھر کوئی غم اور پریشانی اور مصیبت وہاں نہیں آئے گی و نعم اجر العاملین اور عمل کرنے والوں کا بہت اچھا اجر ملتا ہے عمل کرنے والوں کا بہت اچھا اجر ملتا ہے تو بہرحال یہ وہ یہاں پہ اس گناہ کی بات ہو رہی جو انسان خود کرتا ہے جب وہ اللہ کو بھول جاتا ہے تو یعنی اس کا نفس اس میں شامل ہوتا ہے اللہ کو بھول جاتا ہے تو گناہ کرتا ہے ایک دوسرا گناہ وہ ہوتا ہے جو انسان کسی اور کے بہکانے سے کرتا ہے چاہے وہ شیطان کوئی جن ہو ابلیس ہو یا ہم میں سے ہی کوئی دوسرا انسان ہو کوئی دوست ہو رشتے دار ہو وہ بھی کبھی ہمیں بہکاتا ہے تو اس وقت ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہمارے لیے وہ شخص شیطان بن کے آیا ہے ایسی صورتحال حال میں اللہ ہمیں گائیڈ کرتے ہیں اور اس کے لیے میرے سامنے یہ صورت العراف کی آخری آیات ہے اللہ کہتے ہیں اماغن کا منش شہ نس گن فستا نہو سمی ان علیم دیکھو اگر کبھی تم شیطان کے بہکاوے میں آ بھی جاؤ تو کیا کہو فستا اللہ کا نام لے کر اللہ سے پناہ مانگو یہاں بھی کہا اللہ کو یاد کرو ہم کہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں اس شیطان سے اس مردود سے لیکن جو اصل مجھے بات بتانی وہ اگلی آیت میں فرمایا ان اللہ ان وہ لوگ جو نیک ہیں وہ لوگ جو نیک ہیں شیتون جب شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ ان کے ان کو ٹچ کرتا ہے ان کے دل میں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آتا ہے یہ کیا کرتے ہیں تزک کرو یہ فوراً چونک جاتے ہیں اس کا مطلب بندے مومن ایسا نہیں ہے کہ اس کے دل میں یا اس کے دماغ میں کوئی غلط خیال آئے ہی نہ غلط خیال آ سکتا ہے لیکن بندے مومن کا کام کیا ہوگا تزک کرو یہ فورن چونک جاتے ہیں فوراً یہ سمجھ نہیں نئے نئے میں ایسا نہیں کروں گا فائزہ مب اور اس کے بعد یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے بعد یہ اپنا جائزہ لیتے ہیں نہیں اگر میں نے ایسا کیا تو میرا اللہ ناراض ہو جائے گا تو بہرحال مطلب یہ ہے شیطان ہمارے دل میں خیال ڈال سکتا ہے اس کا طریقہ یہ ہے جو اللہ نے کہا اس کا سولوشن کیا ہے باللہ ہم کیا پڑھیں اعوذ باللہ من ہم اللہ سے پناہ مانگے اور نمبر دو, نمبر دو تزک کرو ہم دوبارہ یاد کریں ہم چونک جائیں ہم غور و فکر کریں پھر فرمایا وہ اخوان فلغئی سم ملا یق سرون لیکن ان کے بعض بھائی اخوان لفظ استعمال ان کے بعض بھائی ایسے ہوتے ہیں وہ ان کی مدد کرتے ہیں برائی میں وہ ان کی اس بات کو بہت دھیان سے سنیے ہم ڈسکس کیا کر رہے ہیں سائیکولوجی آف سن ان کے بعض بھائی ایسے ہوتے ہیں جو ان کی مدد کرتے ہیں گناہ میں سم ملا یق اگر ایسا ہو تو پھر یہ کوئی کثر باقی نہیں رکھتے یہ اس کا مطلب بہت امپورٹنٹ ہے اگر ایسی کمپنی ہے اگر ایسے دوست ہیں اگر ایسے ساتھی ہیں جو ہماری مدد گناہ میں کرتے ہیں اس کا مطلب یہ بہت یہ تو ہر ہر وقت ایک شیطان ہمارے ساتھ ہے ہم بہرحال انسان پھر کتنی مرتبہ اللہ سے پناہ مانگے گا کبھی نہ کبھی تو انسان تھک جاتا ہے انسان تھک جاتا ہے آؤز باللہ پڑھ کے یا اپنے دل سے ان خیالوں کو نکالتے ہوئے شیطان کبھی نہیں تھکتا شیطان بڑا محنتی ہے اور شیطان بڑا ذہین ہے you can come میں سوچتا ہوں کہ شیطان کو کسی سبجیکٹ کا پروفیسر ہونا چاہیے تھا وہ بہت ہی زبردست ٹیچر ہوتا بڑا جینئس ہے یہ بڑا شاطر ہے یہ بڑا ہی ذہین ہے یہ انسان کو یہ انسان تھک جاتا ہے سو مرتبہ یہ بہ کائے گا سو مرتبہ ہم ہزار مرتبہ ہم جو ہے اپنے آپ کو دور یہ نہیں تھکے گا اس کو ہے میں کرتا رہوں گا کرتا رہوں گا ایک دن ایسا آئے گا یہ پھنس جائے گا لیکن اللہ نے بھی بڑا زبردست انتظام کرا ٹھیک ہے اس نے ہم سے گنا کرا دیا اللہ نے کہا مجھ سے معافی مانگ لو گنا ختم شیطان کے سارے ارادے ختم تو اس لیے شیطان کی ناکامی یاد رکھیے شیطان کی کامیابی یہ نہیں ہوتی کہ ہم سے گنا ہو گیا اس سے شیطان سیٹسفائی نہیں ہوتا شیطان کو پتا اس نے توبہ کر لی تو پھر تو میرا کام ضائع ہو گیا بلکہ شیطان کی کامیابی یہ ہوتی ہے شیطان تب سیٹسفائی ہوتا ہے جب انسان اللہ سے نا امید ہو جائے مطلب انسان یہ سوچے کہ اب تو میرا کچھ نہیں ہو سکتا اب اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا میں نے تو بہت زیادہ گناہ کر دیے اب میرے بچنے کا کوئی یا اب میں سدھر نہیں میں نے بہت بار کوشش کی مجھ سے نہیں ہو پاتا انسان کبھی یہ سوچتا ہے جب انسان یہ سوچتا ہے اس وقت شیطان کیا ہوتا ہے خوش ہوتا ہے کامیاب ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے بس اب تو یہ توبہ نہیں کرے گا اس لیے اللہ نے فرمایا قرآن کریم اور میری فیورٹ اور میرے خیال ہم سب کی فیورٹ آیت ہونی چاہیے اللہ نے فرمایا اشرف اے میرے ان بندوں جنہوں نے اپنے آپ ظلم کیا زیادتی کی جنہوں نے گناہ کیے ہونا تو یہ چاہیے تھا تمہیں یہ عذاب ملے گا تمہیں وہ عذاب ملے گا نہیں اللہ نے فرمایا تک من رحمت اللہ ان اللہ يغفر اللہ کی رحمت سے کبھی نہ امید اللہ سارے گنا معاف کر سکتا ہے علماء یہ کہتی ہیں یہ آیت شیطان کو سب سے ناپسند ہوگی یہ آیت اس سے شیطان کا سارا کام جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے ضمن آخری بات وقت ہمارا مکمل ہو گیا شیطان ابھی ایک ماڈرن ایجوکیشن کے حوالے سے یا اس ویسٹرن انفلوئنس کے حوالے سے اب ہمارے جوان نے سمجھتے شاید یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شیطان وغیرہ یہ تو ایک سوپر سٹیشن ہے ایسا کچھ کچھ نہیں ہوتا بس یہ دل کا خیال ہوتا ہے حالانکہ قرآن نے بارہا شیطان کو پرسونفائی کیا ہے کہ شیطان اسے پرسن بلکہ بارہا ہمیں جو ہے کوشن کیا ہے کہ ان نہ شیطان لکم شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے ہمارے جو پرانے لوگ ہوتے تھے ان کی زندگی میں شیطان کی ایک مستقل پرزنس ہوتی تھی اگرچہ اس میں کچھ سپرسٹیشن انوالو ہوتے تھے مطلب اگر آپ وہاں جائے نماز مسلح جو ہے اسے کھلا چھوڑ دیتے ممکن ہے کہ آپ کے دادا جی یا آپ کی دادی آپ سے کہتی کہ اس کو اس پہ شیطان نماز پڑھے گا آپ قرآن کا مصحف کھلا چھوڑ دیتے ہو آپ سے کہتے لوگ کہ یہ اس میں ایک سادگی ہے بہرحال اس میں کوئی حقیقت تو نہیں ہے ہم کہیں گے کہ یہ تو اچھا ہی ہوا اگر شیطان نماز ادا کرے لیکن کا مقصد ہے کہ ان کی زندگی میں شیطان کی مطلب مستقل شیتان ہے مطلب شیتان شیطان ہمیں بہکار رہا ہے شیطان یہ میرے دل میں خیال ڈال رہا ہے چھوڑی ہم سوچتے ہی نہیں کہ شیطان ہوتا ہے یہ شیطان مجھے کیونکہ انسان کی نفسیات اگین سائیکالوجی میں بات آ رہی ہے انسان کو اگر یہ بتا دیا جائے کہ تمہارا کوئی دشمن ہے تمہارا کوئی تو یہ دشمن سے لڑنا جو ہے نا یہ انسان میں ایک قوت پیدا کر دیتا ہے نا, آپ سے جب رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز کیا آپ نے شروع میں قریش سے کیا کہا اس پہاڑی پہ چڑھ کے کہا لوگوں اگر میں تم سے کہوں اس پہاڑی کے پیچھے ایک دشمن کی ایک فوج آ رہی تم کیا کرو گے ایک ایک حوالے سے انہوں نے کہا ہم کیا تم میرا یقین کرو گے ہاں ہم یقین تو یہی ایگزامپل کیوں دی کیونکہ دشمن آ رہا ہے یہ انسان کو چوکنا کر دیتا اور انسان اپنی پروٹیکشن کے لیے وہ ذرا وہ کوشش ہو جاتا ہے اس لیے قرآن نے ہمیں بارہ کہا تمہارا ایک دشمن ہے تمہارا ایک تو ان دشمن, دشمن کا جو کانسیپٹ ہے اگر یہ ہمارے ذہن میں رہے تو اس سے ہمیں عمل کرنے میں آسانی جب ہم نیک کام کریں گے ہمیں خوشی ہوگی میں نے اپنے دشمن کو آج ہرا دیا جب گناہ کریں گے تو صرف یہ نہیں ہوگا احساس کہ میں نے مجھ سے غلطی ہوگی بلکہ یہ بھی غصہ آئے گا آج تو میرا دشمن بڑا خوش ہوگا ہم نے دشمن کس کو ہم نے ایک دوسرے کو دشمن سمجھ رکھا ہے مسلمان نے مسلمان کو دشمن سمجھ رکھا ہے ہم نے کبھی بارہ بھائی نے بھائی کو دشمن سمجھ رکھا نہیں دشمن اصل میں شیطان ہے یا ہر وہ شکل جو ہمیں اللہ کے راستے سے روکتا, روکتا, ہے, روکتا ہے, ہے بٹ بھٹکاتا ہے تو خیر وہ اخواہ یم ہوں ان کے بھائی ایسے ہوتے ہیں بعض جو ان کی مدد کرتے ہیں ان گناہوں میں سم ملا یق پھر جو ہے یہ کوئی کثر باقی نہیں رکھتے اس کا مطلب یہ ایسے ساتھی ہی سائیکولوجی آف میں تیسری بات یہ آ گئی کہ اگر ہمارے کمپینڈ ایسے ہیں کمپنی ایسی ہے جو ہمیں اللہ سے دور کرتی ہے تو ایک یہ مثال بھی ہے نا کہ بیٹر بیڈ کمپنی تو بہرحال قرآن نے کہا ہمیں کہ <مَعصَّادقِين> آپ ان لوگوں کے ساتھ رہیں جو خود نیک ہیں بہرحال انسان کی کمپنی کا بڑا اثر انسان پہ پڑتا ہے so یہ بھی ایک اہم بات ہے گنا سے بچنے اور گنا سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی اب آخری بات میں آپ کے دو تین منٹ اور لے لوں گا یہ ٹاپک ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا اللہ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول اگر آپ اس زمانے میں بات ہو رہی ہے اگر اپ ان کو کوئی ایت نہیں سناتے ان کوئی ایت نہیں سناتے تو یہ اپ سے کہتے ہیں کہ اپ خود ہی کوئی ایت بنا لے جو یہ لوگ برے لوگ ہوتے ہیں ان کے دل میں ایسا ہوتا ہے یہ دین کو سیریسلی نہیں لیتے اللہ نے نہیں کہا ابھی آیت نہیں اتری کوئی تو خود ہی اپ کچھ کہہ دے یعنی ان کی خواہش یہ ہوتی ہماری مرضی کے مطابق کوئی بات کہہ دی جائے قل اپ ان سے کہہ دیجئے انما اتتبو ما يوحى الیہ میں تو بس اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پہ وہی کیا جاتا ہے میں ربی میرے رب کی طرف سے ہاذا بساائروم من ربکم یہ تمہارے رب کی طرف سے حکمتیں ہیں وہدن یہ ہدایت ہے ورحمتن اور یہ رحمت ہے لکومی یؤمنون ان لوگوں کے لئے جو ایمان رکھتے ہیں اب اللہ اخری بات کہہ رہے ہیں اس آیت میں میں نے زیادہ دھیان نہیں دیا وقت ہمارا مکمل ہو گیا لیکن جو بات اس وقت زیادہ ریلیونٹ ہے وہ میں کرنے جا رہا ہوں آخری بات اللہ کہتے ہیں ہم واپس اس بات کی طرف آئیں گے جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا وہ ازا قری القرآن دیکھو گنا سے بچنے کا ڈسکشن ہو رہا ہے نا گناہوں کی بات ہو رہی ہے کہا جا رہا ہے ایک اہم بات یہ ہے وہ ازا قری القر و ازا القرآن فَاسْتَمِعُوا لَهُ دیکھو جب تم پر قرآن پڑھا جائے کوئی تمہیں قرآن سنائے فَاسْتَمِعُوا اسے غور سے سنو فستم او لہو وہ ان اور خاموش رہو الم تر شاید کہ تم پہ رحم کیا جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ دوبارہ بات اگر ہم گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں ہمارا اس قرآن کے ساتھ بڑا ریلیشن ہونا چاہیے یعنی آج کل جس طرح ہمارے جوان اور نئی نسل جس طرح میوزک اور ان جیسے خرافات کو سیریسلی لے لیتی ہے ان کو سننے میں سنانے میں اتنا وقت صرف کر کاش کاش اس سے آدھا وقت ہی ہم قرآن کو دے پاتے ہیں قرآن کو سننے پہ لگا دیتے تو ہماری زندگیاں بدل جاتی اس لیے ہمارا حل یہ ہے ہمارے مسائل کا حل یہ ہے کہ جب قرآن سن سنایا جائے اس کو غور سے سنے اور خاموش رہے تاکہ ہم پہ رحم کیا جائے اور پھر فرمایا یہ اب آخری بات آ اور یہ سب سے افیکٹو سب سے افیکٹو بات یہ ہے وز کو اپنے رب کو یاد کر بات واپس آ نا میں نے بات کہاں سے شروع کی ذکر سے اللہ کو یاد کرنے سے قرآن سے لیکن اب ذکر کیسے کریں ذکر کیسے کریں پریکٹیکل کوشن اب اس کا جواب ہے وزقر رب اپنے رب کو یاد کرو لیکن فی نفس کا اپنے دل میں اپنے رب کو یاد کرو اپنے دل میں تدر بہت ہی آجزی کے ساتھ بہت ہی انکساری کے ساتھ ہمبلنیس کے ساتھ وہ اور چھپ چھپا کر اور الجہرے اور زور سے مت کرو نہیں اللہ کو یاد کرنے کا ایک طریقہ ہوگا یہ کہ ہم چلائیں ہم بہت زور مطلب اونچی آواز میں اللہ کو یاد کریں یہاں اللہ نے اس سے منع کیا دیکھیں جب ہم کسی کو یاد کرتے ہیں ہم گھر سے دور ہو کے گھر والوں کو یاد کس طرح یاد کرتے ہیں تنہائی اگر ہمیں آنسوں بھی بہانے ہو تو تنہائی میں بہاتے نا ہاں وہ تو کبھی مطلب ایک ایز این ایکسیپشن کبھی ایسا انسان کو اتنے گھر گھر والوں کی اتنی یاد آتی ہے کہ کسی دوست یا کسی محفل میں بھی انسان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں مطلب دیٹ از دیٹ از اے ریئر سچویشن دیٹ اور اس کو اللہ بھی ایکسیپٹ کریں گے نا, کبھی انسان جذبات کو قابو نہیں رکھ پاتا اور اس کو اللہ بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں لیکن جنرلی بات یہ اللہ کو یاد کرنی یاد کرنے کا طریقہ ہی یہ ہے کہ ہم چھپ کر دل میں تنہائی میں پھر آجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ ہمبلنس کے ساتھ اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور اللہ سے باتیں کرنا جب تک ہم اللہ سے باتیں نہیں کریں گے دعا نہیں کریں گے تب تک بات تب تک ہمارا معاملہ حل تو پہلے آئی تھی بات قرآن کی جب ہم قرآن پڑھیں گے تو اللہ ہم سے بات کر رہا ہے اور جب ہم دعا کریں گے تو ہم اللہ سے بات کریں لیکن یہ اللہ سے بات کرنی ہے دعا کرنی ہے ذکر کرنا ہے اللہ کو یاد کرنا ہے کس طرح کرنا ہے چھپ چھپا کر کرنا ہے دل میں کرنا ہے آجی اور انکساری کے ساتھ کرنا ہے یا ہمیں زور سے کرنا ہے بلند آواز کرنا ہے پکار پکار کر کرنا ہے دیکھیے نماز ابھی ہمیں جہری نماز پڑھ اوبویسلی اس وقت ہم زور سے کہیں گے یہاں بات ہو رہی جب آپ پرسنلی جب آپ اللہ کو پرسنلی یاد کر رہے ہیں جب آپ اللہ کو یاد کر رہے ہیں اس معنی میں کہ آپ اللہ کے لیے رونا چاہتے ہیں اللہ کو اپنے دل کا حال سنانا چاہتے ہیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہتے ہیں اس کا بہتر طریقہ اس کا جس کا جس طرح اللہ نے حکم دیا وہ یہ ہے کہ تدر بڑی آجزی اور انکساری کے ساتھ وقی اور چھپ کر اس لیے تہجد کی اتنی اہمیت کیوں ہے اس کے بارے میں یہ بھی فرمایا اس وقت اللہ کا نزول ہوتا ہے عرش سے پہلے آسمان پر اور پھر اللہ خود بکر کوئی ہے جس کو معافی مانگنی ہے میں اس وقت maaf کیونکہ اس وقت یہی ہوتا ہے انسان سیکلوجن تنہائی میں ہوتا ہے اس وقت کوئی دکھاوے کا کوئی جو ہے دوسروں کو دکھانے کا معاملہ نہیں ہوتا سب سوئے ہوتے ہیں انسان تنہائی میں اپنے رب کے ساتھ جڑ جاتا ہے اور ہاتھ اٹھا کر اپنے رب سے جو ہے مانگنا شروع کر دیتا ہے باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں ہوتا ہے اپنے روپ کے سوا اس لیے اس کی اہمیت ہے ودونل جہری من قول تو آپ بلند آواز سے نہ کریں بالغدو ول اور صبح بھی کریں شام بھی کریں یعنی اللہ کو یاد کریں صبح بھی شام بھی ولا تکم منل غافلین اور اس معاملے میں آپ گافل اس چیز سے گافل نہیں ہونا ہے اگر ہم گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں اللہ سے بات کرنا اللہ سے دعا کرنا میں آپ آخری بات کہوں گا we have to develop a personal relationship with Allah you know, it should be something very personal اللہ کے ساتھ ہم سب کا ایک ذاتی تعلق ہونا چاہیے personal تعلق ہونا چاہیے جو کسی اور کے سامنے ہم ظاہر اپنی تنہائیوں میں اور اللہ جو اللہ سے بات کرنی ہے اگر اس میں کوئی بے ادبی بھی ہو جائے اللہ اس کا برا نہیں مناتے رسول اللہ وسلم اللہ <سطور> کے معاملے میں بے ادبی ہو جائے تو اس کا اللہ بڑا برا مناتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کے محبوب ہیں لیکن جب ہم اللہ سے دعا کریں گے کوئی اس وقت جو بھی دل میں آئے نا دل کے جذبات کے ساتھ بات کرنی ہے اللہ ہاتھ اٹھا کر بہتر یہ ہوگا ہم حادیث میں جو دعائیں آئی ہیں ان کو پڑھیں ان کا ترجمہ پڑھیں ان سے سیکھنے کی کوشش کریں کہ دعا کس طرح کرنی ہوتی ہے لیکن بہرحال کرکس یہ ہے بڑی آجزی کے ساتھ انکساری کے, کے ساتھ اللہ کے سامنے جھک کر ریز ہو کر تنہائی میں ہم ہاتھ اٹھائیں اور پھر اللہ سے باتیں کرنا اپنا حال اللہ کو سنائیں اللہ سے کہیں اے اللہ ہم بہت گنہگار گار ہے ہم سے نہیں ہو پاتا ہم بہت کوشش کرتے ہیں لیکن ہم پھر بھی گناہ کرتے ہیں ہم بہت کمزور ہیں شیطان غالب آ جاتا ہے اگر آپ ہمیں معاف نہ کر دیں اگر آپ ہمیں بخش نہ دیں تو ہم برباد ہو جائیں گے یہ دعائیں قرآن میں سکھائی مم. گئی ہے نا ربنا ظلمنا ان پسنا وہ علم تک لنا و تر ہمنا لنکو نن منل خاصرین اے ہمارے رب ہم نے اپنے آپ پہ بڑا ظلم کیا بڑے گناہ کیے وہ علم تک لنا اگر آپ ہماری مغفرت نہیں کریں گے اگر آپ ہم پہ رحم نہیں کریں گے لنکو نن من الخا سرین تو یقیناً ہم بڑے خسارے میں ہم بڑے نقصان میں آ جائیں گے اے اللہ آپ ہی ہمیں بچا سکتے ہیں آپ ہمیں بچا تو یہ پرسنل ریلیشن ہمیں اللہ کے ساتھ ڈیولپ کرنا ہوگا تو بات سمجھ میں کیا آئی گناہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے دور ہوتے ہیں ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں یا گنا اس لیے ہوتا ہے کہ ہماری کوئی ایسی کمپنی ہوتی ہے جو ہمیں اس معاملے میں پش کرتی ہے نمبر تین شیطان کے وسوسے کی وجہ سے ہم گنا کرتے ہیں گناہ سے بچنا پیونشن کیا ہے اللہ کو یاد کریں اللہ سے دعا کریں اور قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں اب اگر گنا ہو گیا اس کے بعد اس کا کیور کیا ہے علاج کیا ہے معافی اللہ معاف کرنے میں بڑا ہی سخی ہے معاف کرنے سے اللہ کبھی نہیں تھکتے کب جتنا بندہ معافی مانگے گا اتنا اللہ معاف کرتے جائیں گے تو اگر بیماری لگ گئی تو پھر اس کا علاج یہی ہے کہ ہم اللہ کو دوبارہ یاد کریں اور اللہ سے معافی مانگی اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم گناہوں سے بچیں اور جو گناہ ہم سے ہو گئے ہم اللہ ہماری مغفرت کریں ہمارے حال پہ رحم کھا کے اللہ ہمارے دلوں کو جانتے ہیں اللہ ہمارے جذبات کو جانتے ہیں اللہ ہمارے دل کی ان چیزوں کو بھی جانتے ہیں جن سے خود ہم واقف اور اللہ ہم اللہ سے کہیں گے کہ جانتے ہیں کہ ہم بہت کمزور ہیں آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم بہت ہی ناتواں ہیں آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر آپ ہمیں چھوڑ دیں آپ ہم پہ رحم نہ کریں تو ہم گناہوں کے ایسے دلدل میں پھنس جائیں گے کہ جہاں سے ہم نکل نہیں سکتے آپ ہی کا ایک سہارا ہے آپ ہی کی رحمت ہے آپ ہی کا ہمیں سہارا ہے اگر آپ ہمیں سہارا دیں تو ہم گناہوں سے بچیں گے اللہ سے دعا کریں گے اے اللہ آپ ہمیں ہمارے سر کے بال پکڑ کے ہمیں نیکیوں کی طرف لے جائیں ہم تو شاید بہت کمزور ہیں ہم تو شاید ہمارے دل شاید اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ ہم ہمارے دلوں میں آپ کی یاد ہی نہیں آتی ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ ہم آپ کو بھول ہی گئے ہیں ہم اپنے آپ کو بھی بھول گئے ہیں لیکن اے اللہ اگر آپ ہم پر رحم کریں اگر آپ ہم پہ ترس کھائیں آپ کی شان میں اس سے کوئی کمی نہیں ہوگی لیکن ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا تو اللہ سے دعا کریں گے یہی دعا کریں گے ربنا ظلمنا انفسنا وہ لم تک لنا اے اللہ ہم نے بہت گناہ کر دیے بہت گناہ کر دیے اتنے گناہ کر دیے کہ ہمارے دل سیاہ ہو گئے وہ لم تک لنا اگر آپ ہماری مغفرت نہیں کریں گے اگر آپ ہم پہ رحم نہیں کریں گے لن کو نن من الخاصرین تو ہمارا بڑا خسارہ ہے ہمارا بڑا نقصان ہے اے اللہ آپ یہ پسند نہیں کریں گے کہ ہمارا نقصان ہو آپ یہ پسند نہیں کریں گے ہمارا خسارہ ہو تو ہماری مغفرت کر دیجئے ہمیں معاف کر دیجئے آمین یا رب العالمین